اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقیں تھا ظلم اور تکبر سے تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا